بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف تل کا آیا آیات کتاب والذی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 يَجْرِي لِأَجَلٍ اجلیم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 غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ و مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ, صنوان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 باز کی اتنی نہیں ہوتی باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم باز میو کو باز پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں وہ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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال وہ دانائے نہاوہ عاشقار ہے سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بن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 روما بک روم و ادا اللہ فلاں و مال اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں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 کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتہ اور زبردست ہے انزل من السمائے ماء فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبدا روابیا ومن ما یوقدون علیہ فی النار ابتغوا سفل اوی کدالی کا یو ریب اللہ حل الامثال اسی نے آسمان سے میں برسایا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 اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو للذین استجابوا لربہم الحسن والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به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 حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں الذین یوفون بعهد اللہ ولا ينقضون الميثاق جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے والذین یصلون ما امر الله به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 یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا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 کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے آمنوا تطمئن یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو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 مل تل ملدی اؤ نلئی اللہ علیک وقو نیوہ بیلا ہو آل کلو ال متاب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 میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ولو ان قورانا سجر به الجبال او قطعت به الارض او كل به الموت بل لله الامر جميعا افلم ييئس الذين امنوا الاو يشاء الله لهدن الناس جميعا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 وما لهم من الله من وامق ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم